الحمد للّہ خسر محبت سے درست على اللہ محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہ صلی سید محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی محمد, و محمد و و اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے وہ جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر وہ بیمار ہیں تو بیٹھے رہیں اگر تندرست ہیں تو آگے آئے ہیں یہ آپ شادی میں نہیں آئے ہوئے یا آپ شادی میں نہیں آئے ہوئے یا اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو محبت طلب اور ادب سے بیٹھیں گے فائدہ ہوگا اگر آپ بے طلبی سے بیٹھیں گے اگر بے طلب بندہ نبی کے پاس بیٹھا رہے تو وہاں سے منافق بن کے اٹھتا ہے صحابی بن کے نہیں اٹھتا تو اس لیے बैठे تو طلب اور محبت سے बैठे تاکہ آپ کو हो ہو جوانی میں آپ دیوار کے ساتھ लगा لگا کے بیٹھتے ہیں بڑھاپے میں تو آپ کو چار پیپے لے کے پھرنا پڑے گا تو اس की ہم آپ کو دین کی بات سکھانے آئے ہیں کوئی ووٹ نہیں لینے آئے تو ہم تو حق بولے گا سچ بولے گا حق بات کہنے چاہیے نا تو اس میں نے سب کو سیدھا کر دیا ہے کہ اللہ کے گھر میں با ادب با بے ادب تو اللہ کا گھر ہے یہاں سیدھے ہو کے بیٹھے طلب سے بیٹھیں توجہ سے بیٹھیں ادھر, ادھر ادھر نہ دیکھیں تو پھر اللہ آپ کے دل میں اچھی بات ڈال دے گا تو جہاں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے فائدے کی اور آپ لوگوں کے فائدے کی بات ہے وہ میری زبان سے نکلوا جس طرح آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں کہ اللہ میرے منہ سے کیا نکال رہا ہے میں بھی محتاج ہوں تو اس لیے الحمدللہ للہ بٹگرام والے بڑے ادب والے ہیں محبت والے ہیں طلب والے ہیں تین چیزیں میں نے دیکھی ہی ہیں محبت والے ہیں ادب والے ہیں طلب والے ہیں تو جن میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو ان کو پھر میں خود سکھا دیتا ہوں کہ وہ بھی محبت والے بنیں ادب والے بنیں اور طلب والے بنیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محبت والے آدم والے اور طلب والے بنا دیں انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی وقفہ اپنی مرضی سے گزارے انسان کی زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ اس کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے اگر جوان آدمی چراغے شام ہے تو بوڑھا آدمی تو چراغ صبح ہے کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے ایک زندگی اپنی مرضی اپنی عقل اپنی سمجھ اپنے تجربے کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ زندگی دکھوں والی تکلیفوں والی ٹینشن والی ڈپریشن والی زندگی اور ایک زندگی اللہ کے حکموں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے وہ زندگی سخ والی سکون والی اتمنان والی اور مزے والی زندگی ہے اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سخ والی سکون والی اطمینان والی زندگی گزارنی ہے تو آپ اس صورت میں ذرا غور و فکر کریں ان شاء اللہ آپ کو سکون والی اطمینان والی زندگی نصیب ہو جائے گی نصیب ہو جائے گی وہ کیا زندگی ہے یہ میں بولوں گا تو یہ لائٹ بالکل اللہ بھائی میں اپنی تار اللہ سے جوڑ کے بیٹھا ہوں تو تھوڑا سا بھی آ, آگے پیچھو کرو گے نا کچھ تو کام خراب ہوگا تو اس لیے تھوڑی آگے پیچھے نہ ہوں تو ان الانسان لفی خسر اس میں بتایا ہے کہ وقت کی قدر ہو وقت کی وقت کی قدر ہو وقت کی اہمیت ہو اور وقت جتنا آپ اس کی اپنے دل میں اہمیت بٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے اس وقت سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے ٹائم ہے اس لئے اللہ نے قسم کھائی ہے قسم کھا کے کہا ہے؟ اگر اللہ بغیر قسم کے کوئی بات کہے وہ بھی زبردست ہے لیکن جب اللہ کوئی قسم کھا کے بات کہتا ہے تو وہ تو بہت ہی زبردست اور ضروری اور اہم ہوتی ہے تو اللہ قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے والا قسم ہے زمانے کی قسم ہے وقت کی لیے میرے سے کوئی ٹائم لینے آئے میں اس کو کہتا ہوں میرا ایک منٹ ایک کروڑ روپے کا ہے اگر دس منٹ ضائع ہو گیا تو دس کروڑ روپے ضائع ہوگا اگر آپ اپنے وقت کی قیمت لگائیں گے تو تب آپ کو وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہوگا اگر وقت کی قیمت نہیں لگائیں گے تو وقت کے ضائع ہونے کا احساس نہیں ہوگا دن بھی ضائع ہو جائے گا ہفتہ بھی ضائع ہو جائے گا مہینہ بھی ضائع ہو جائے گا سال بھی ضائع ہو جائیں گے حتیٰ کہ چالیس چالیس سال ضائع ہو جاتے ہیں اور بندے کو احساس نہیں ہوتا کہ میری چالیس سال زندگی کے ضائع ہو گئے چالیس سال زندگی کے ضائع ہو گئے تو اگر آپ اپنے وقت کی قیمت لگائیں گے کہ میرا ایک منٹ ایک کروڑ کا ایک گھنٹہ ساٹھ کروڑ روپے کا ہے تو پھر آپ اپنے وقت کو انتہائی اہم کاموں میں استعمال کریں گے فرض کریں قیامت والے دن آپ کے پاس دس کروڑ روپیہ ہوں آپ والے سے کہیں یا اللہ یہ دس کروڑ روپیہ لے لیں مجھے دس منٹ دے دیں کہ میں دنیا میں توبہ معافی مانگا ہوں تو کیا مل جائیں گے دس کروڑ اسی لیے فرمایا کہ جو اقل مند بندہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارتا ہے جیسے وہ آخرت میں زندگی گزار رہا ہے یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو آخرت کے نقطۂ نظر سے زندگی گزاریں گے تو آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے نہیں تو آپ اپنے وقت کو ضائع کریں گے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی برباد ہوتی ہے تو اس لیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جو اپنے وقت کی قدر جانتے ہیں اس وقت بڑا جدید دور آ گیا ہے اس وقت ٹائم بکتا ہے کہ ایک گھنٹہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ایک گھنٹہ بعد لوگ پڑھاتے ہیں اس کا ایک ہزار روپیہ لیتے ہیں تو ٹائم کی قیمت ہے اس وقت وقت کی قیمت ہے ٹائم کی قیمت ہے اسی طرح ہم بھی اپنے ٹائم کی قیمت لگاتے ہیں تاکہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ دیکھیں جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں بڑے بڑے علمائے کرام گزرے ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی تھی کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ بڑے عجیب و غریب واقعہ تھا کہ انہوں نے وقت کی قدر کی جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے گھڑی کو سامنے رکھتے تھے۔ ہر چند منٹ کے بعد گھڑی کو دیکھتے تھے کہ میرے کی زندگی کے کتنے منٹ گزر گئے ہیں کتنے وہ ایک ایک منٹ سے کام لیتے تھے انہیں کے خلیفہ مفتی اعظم حضر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت جب واش روم میں جاتے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے اب واش روم میں دس پندرہ منٹ لگتے تو حضرت کو یہ بھی مشکل لگتا کہ یہ دس منٹ میرے ضائع ہو گئے تو حضرت وہاں کیا کرتے تھے اپنا تقاضا بھی کرتے تھے اور کوئی کام تو نہیں کر سکتے تھے تو وہ لوٹے کو ہی دھونے لگ جاتے تھے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو اس وقت میں میں لوٹا ہی دھو لوں کہ وقت ضائع نہ ہو ایک جگہ میں راول پنڈی میں گیا تو کسی کے گھر مجھے مہمان گیا تو پھر مجھے ضرورت ہوئی واش روم میں جانے کی تو میں گیا تو وہ بڑا اچھا بنا ہوا تھا خوبصورت بنا ہوا تھا اور ساتھ ہی سیٹ کے ساتھ ہی میں میز کے اوپر اخباریں پڑی رسالے پڑے اور جیسے کوئی لگتا ہے کہ اس سے یہاں کوئی رات گزارتا ہے تو میں حیران ہوا کہ یہ اتنا بڑا انتظام لیٹرین میں کیا ہوا ہے کتابیں رسالے رکھے اخبار میں رکھیں اخباریں زیادہ رکھی ہوئی تھیں تو میں نے باہر نکل کے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے آپ نے لیٹرین میں اخباریں رکھی ہوئی ہیں میز کے اوپر تو نے کہا ہمارے والد صاحب کو تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے اندر تو وہ کہتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے چلو اخباریں ہی پڑھتے رہیں گے ادھر میں <laughs> نے <laughs> کہا ہاں اخبار پڑھنے کی یہ بڑی اچھی جگہ ہے <laughs> <laughs> تو لوگ اس طرح وقت کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں گپوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے ادھر کی گپ ادھر کی گپ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اور گپوں میں زیادہ ہوتی ہیں کبھی اس کی بات کر رہے کبھی اس کی بات کر رہے کبھی اس کی بات کر رہے یہ جو وقت گزر رہا ہے نا اس کے اوپر افسوس ہوگا بہت افسوس ہوگا اس لیے گناگار لوگ جو جہنم میں جائیں گے سب سے پہلے یہ بات کہیں گے لو کنہ نسما اور نہ اکیلو ما اصحاب السعیر اگر ہم سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ آتے ہیں سنا ہی نہیں سوچا ہی نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں تو جو بندہ اپنا وقت ضائع کرے گا وہ زندگی ضائع کرے گا جو زندگی ضائع کرے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا تو بھائی سب سے پہلے وسیعت ہے یہ میں نصیحت نہیں کر رہا وسیعت نصیحت کو وسیعت کے رنگ میں کر رہا ہوں جیسے کوئی مرنے والا بندہ نہیں وسیعت کرتا تو ایسے وسیعت کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ وقت کی قسم کھا کے کہا کہ وقت ضائع نہیں کرنا اور وقت کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے سب سے اہم طریقہ کیا ہے حضم معاذ بن جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے جنتیوں کو وہاں کوئی افسوس نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا لیکن ایک بات کا غم اور افسوس ہوگا جو وقت انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا اس وقت پہ افسوس ہوگا کاش ہم زیادہ ذکر کر لیتے تو جنت میں زیادہ اونچا درجہ نصیب ہو جاتا اس وقت میں افسوس ہوگا کاش میں زیادہ ذکر کر لیتا سبحان اللہ پڑھ لیتا الحمد پڑھ لیتا اللہ اکبر کہہ لیتا لا الہ اللہ پڑھ لیتا میں کوئی قرآن کی تلاوت کر لیتا تو وہ افسوس ہوگا کہ کاش میں زندگی میں جو ہے مجھے ایسا وقت مل جاتا کہ میں اور زیادہ پڑھ لیتا اس لیے حسرت کرے گا انسان حسرت کرے گا فلو لنا کر من المؤمنین۔ بندہ حسرت کرے گا اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ ایک موقع دنیا میں جانے کا مجھے دے دے میں مومن بن کے آؤں گا کیا میں مومن بن کے آؤں گا ایک چانس دے دے ایک موقع دے دے میں دنیا میں واپس پھر جاتا ہوں نو چانس نو موقع کوئی موقع نہیں ملے گا تو یہ ان انسان لفی خسر قسم ہے وقت کی بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہے کون جو اپنا وقت ضائع کریں گے جو بھی اپنا وقت ضائع کرے گا وہ گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے خسارے میں ہے زندگی ضائع کر دی اس نے پھر بندہ ہنس اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہمیں پہلے بتا دیا جیسے سکولوں میں چوری چھپے پیپر بچے نکال لیتے ہیں اللہ نے قرآن میں پیپر آؤٹ کر دیا بتا دیے انسان کہے گا ربنا آخر جنا فان ظالمون کہ ہمیں ادھر سے نکالے اگر ہم نے جگہ اس کا جواب دیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس ریز جس نے سیکھنا تھا سمجھنا تھا وہ سیکھ لیتا سمجھ لیتا تم نے عمر ضیاع کر دی یہ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیے کہ زندگی ضائع نہ کرو تو فرمایا کہ جو وقت ضائع کرے گا جو صحابہ کرام تھے یہ چھوٹی سورت ہے یہ بہت بڑی معنی اور معرف والی سورت ہے یہ میں وسیعت کر رہا ہوں یہ سورت آپ کو کہ سارے لوگ اس سورت کو سوچیں پڑھیں اور اس پر عمل کریں صحابہ آپس میں ملتے ایک دفعہ سورہ والا سر ایک سناتا دوسری دفعہ دوسرا سورہ والا سر سناتا اور فرماتے ہماری ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی ہے حضرت امام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر پورے قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو صرف یہی ایک سورت نازل ہو جاتی یہی ایک سورت ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی اللہ اکبر کبیرہ تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے ہمیں ہمارے وقت کی قدر بتائی قسم کھا کے کہا ہے اللہ اکبر والی نشک سارے لوگ خسارے میں گھاٹے میں ہیں نقصان میں مگر جو اپنا ایمان یقین بنائیں گے وہ خسارے میں نہیں تو ایمان میں آج کل میں پانچ باتیں بار بار بتا رہا ہوں آپ بھی یاد کر لیں کہ ایک ایمان لانا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جد ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کرو اس کو نیا بناؤ نیا کل بار بار کلمہ پڑھو اور اس کی نشانی ہے کہ اگر سوتے جاگتے آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر سوتے جاگتے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے غم زدہ ہونا چاہیے کہ اگر میں گدے پہ پنکھا چل رہا ہے نیچے گدا ہے سہولت سے آسانی سے میں سو رہا ہوں پھر بھی میں کلمہ پڑھ کے نہیں سوتا کلمہ پڑھ کے نہیں اٹھتا تو کیا پھر مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے گا جو سہولت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا تو مشکل میں کیسے کلمہ نصیب ہوگا تو کم از کم بندے کو یہ ضرور کرنا چاہیے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ کلمہ پڑھ کے سوئیں کلمہ پڑھ کے اٹھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو موت کے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دے گا تو والر ان السان الفیق <تصفيق> حسر الضین جو ایمان بار بار تجدید ایمان کرے گا دوسرا آگے پھر ایمان لانا آگے ایمان بنانا جیسے ہمارے تبلیغی دوست فرماتے ہیں کہ جو جان مال وقت لگائے گا اس کا ایمان یقین بنے گا جس گھر میں رہ کے ایمان بگڑا ہے ایمان کمزور ہے ایمان ضعیف ہے وہاں ایمان نہیں بن سکتا اللہ کے راستے میں نکلیں گے ماریں کھائیں گے تکلیف اٹھائیں گے قربانی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان یقین مضبوط کرے گا کو لینسلاتی و نسخی و ماہ یا و مماتی اللہ رب العالمین کہہ دو بے میری نماز میری قربانی میرا جینا اور مرنا سب رب العالمین کے لیے تو جب آپ اپنا سب کچھ ایمان پر لگائیں گے پھر ایمان بنے گا اگر ایمان کے لیے قربانی نہیں کریں گے تو ایمان یقین میں وہ جوش وہ جذبہ وہ ترپ وہ غم وہ فکر نہیں آئے گی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم تھا نا ایسا غم تب آئے گا جب آپ قربانی کریں اتنا غم تھا کہ اللہ نے تسلی دی لا اللہ کا باقی و نفس کا اللہ یقون شاید آپ اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کے ہلاک کر لیں اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہو نبی والے سی... نبی کے سینے کا غم دل کا غم اگر ہمارے اندر آئے گا پھر ہمارے ایمان یقین میں طاقت آئے گی تو ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا تیسرا ایمان بچانا چوتھا ایمان پہنچانا کہ کافروں تک ہم ایمان کو پہنچائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا تیسرا ایمان پہنچانا دبئی میں ایک اجتماع ہو رہا تھا اس میں ایک جاپان سے مسلمان ہو کے آیا وہ عربی اور انگلش جاپانی بڑی زبانوں کا ماہر تھا تو اس نے جاپانی میں عربی میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ او عربی ہو تم ظالم ہو اب ظالم کا معنی کافر کے معنیوں میں بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے وم الم یا کم بے ما ضال اللہ فاع کم ظالم ان فاعقا سون کے لفظ آتے ہیں تو انہوں نے احتجاج کیا پروٹیسٹ کیا احتجاج کیا کہ آپ ہمیں ظالم کافر کیوں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جب تک کہ آپ نے ہماری ہی کی ہے اور انسلٹ کی ہے آپ بتائیں پھر ہم بیٹھیں گے اب نئے مسلمان میں جوش بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلے کفر کی ظلمت دیکھی اب اس نے ایمان کی روشنی دیکھی ہے تو اس نے کہا وہ ظالم سنو ہم نے جاپانیوں نے ٹی وی بنایا وی سی آر بنایا ڈش بنایا کیبل بنائی موبائل بنائے سب کچھ بنایا یہ ہم نے تمہارے ملک میں بھی پہنچایا تمہارے جو ہے شہروں میں بھی پہنچایا تمہارے گھروں کے اندر بھی پہنچا دیا بلکہ تمہارے مقدس شہروں مکہ مدینے تک بھی یہ پہنچا دیا جہاں تک یہ چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے تھیں وہ ظالموں تمہارے پاس ایک کلمہ اور قرآن تھا تم یہی ہم تک نہیں پہنچا سکے چپ کر کے بیٹھ گئے سب سارے سمم یون لا یاکلون گنگے چپ کر کے بیٹھ گئے عجیب بات کہی اس نے کہا میرا باپ مجھ سے بھی زیادہ نرم دل تھا اگر تم کلمہ اس تک پہنچا دیتے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مرتا اب وہ کافر ہو کے مر گیا قیامت والے دن وہ آپ کا گرے پکڑے گا کہ تم نے کلمہ اور قرآن اس تک کیوں نہیں پہنچایا تو بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس کلمے اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانا تو ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا تیسرا ایمان پہنچانا اور چوتھا ایمان بچانا آپ کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ ہزارہ یونیورسٹی یہ کراچی یونیورسٹی یہ بڑے بڑی یونیورسٹیوں بنی ہوئی ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ایک سیٹ لڑکے کی یا سات لڑکی اور یہ احمد آباد میں کامسٹ یونیورسٹی ہے جہاں عورتیں لڑکوں کو پڑھاتی ہیں بتاؤ ایک عورت ایک گھنٹہ سامنے کھڑے ہو کے لڑکوں کو پڑھائے گی ان کا ایمان بچ جائے گا وہ اتنے بےڑا فرق ہو جائے گا ایمان کا اور یہ اتنی وہاں بےحیئی بغیرتی بے حد کہ عورتیں مردوں کو پڑھا رہی ہیں وہ میک اپ کر کے سرخی پوڈرو بند کے آتی ہیں اور نوجوانوں کے دل کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں اب وہ مجبوری میں پڑھ رہے ہیں تو وہی ایمان کی فکر کرو ایمان کی فکر کرو کہ اپنوں کا بھی ایمان غیروں کا بھی ایمان لا اللہ کا واقع نفس کا اللہ یقونین اس لیے حضور غمزدہ ہوتے تھے اتنے غمزدہ ہوتے تھے کہ اللہ نے تسلی دی کہ آپ گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اب تو کلمے والے لوگوں کا اندر سے کلمہ نکل رہا ہے تو ایمان بچانا اس وقت ضروری ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک تحریک چلاؤ کہ ایمان بچائیں ہم دوسروں کا ایمان بچائیں ایمان بچائیں بہت خطرے میں ایسے ایسے یعنی یونیورسٹیوں میں میں جاتا رہتا ہوں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے تو اللہ کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہتے سائنس سائنس کے ذریعے اللہ کو ثابت کرو اب سائنس بچاری اللہ کو کیا کیا ثابت کرے گی ہمارے حضرت پیر بولے نقش بندی کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا کہ یہ سائنس پڑھ گیا ہے یہ آ کہتا ہے کہ ہر بات سائنس کے ذریعے عقل سے ثابت کرو تو حضرت نے ایک عجیب بات اس کو کہی کہ بتاؤ آپ اپنے ابا کو سائنس سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ تیرا باپ بیٹھا ہے تو اس کو سائنس سے ثابت کرے گا یا ماں کے کہنے پہ تو انہیں اس کو ابا مانا ہے اس نے کہا ماں کے کہنے پہ مانا ہے میری ماں نے کہا یہ ابا ہے تو میں نے بھی ابا مان لیا سائنس نے تو نہیں بتایا تو کہا تو ماں تیری ماں جھوٹ بھی بول سکتی ہے غیبت بھی کر سکتی ہے اگر تو نے ماں کے کہنے پہ اس کو ابا مان لیا ہے تو ہم نے نبی کے کہنے پہ اللہ کو اللہ مان لیا ہے لیکن اس کی دل کے اوپر موہیں لگی ہوتی اس نے کہا نہیں میں تو اللہ کو سہس سے مانوں گا پھر حضرت نے کہا اچھا اب جاؤ اگر تمہیں اتنی بڑی بڑی میں نے باتیں سمجھائی ہیں پھر, پھر بھی تو ضد کر رہا ہے تو اب تیرا علاج اللہ ہی کرے گا وہ بڑا افسر تھا سائنس پڑھ لی تھی پھر پتا کیا ہوا کہ جب بندہ کفری باتیں کرتا ہے اللہ کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے پھر آخر پہ پکڑ آ جاتی ہے اس کو ہچکی لگی جو ہچکی لگ جاتی ہے نا ہچکی اس کو لگی جس کی وجہ سے اس کا پاخانہ منہ کے راستے نکلنے لگے اور وہ اسی طرح ہچکی مارتا مارتا مر گیا نہ جا اس کے تحمل کے پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی کہ اللہ کے صبر و تحمل پہ تم غلط فہمی کا شکار نہ ہو نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیرگیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا واللہ اللہ عزیز ان ذکام اللہ بڑا زبردست انتقام لیتا ہے ولا یوس کو وسا ہوا حد اللہ کہتا ہے میں ایسا باندھتا ہوں کہ پھر میرے جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا تو یہ لگایا ہم بغیر دیکھے اللہ کو مانتے بھئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اتنی آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے ہوائیں چل رہی ہیں یہ اتنے بڑے بڑے آپ کے پہاڑ اللہ اکبر یہ کیسے کھڑے تو اللہ کی قدرت کی نشانی فیق ہلکی زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی ہیں تو اس لیے تو ایمان یقین تو بندے کو پکا رکھنا چاہیے ایک جگہ فرما وفی انف افلا تو انسان کے جسم و جان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو وہ نظر نہیں آ رہی ہیں اب انسان کے اندر دیکھو اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے دو آدمی لڑ رہے تھے ایک کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں دوسرا کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں کہا اللہ دکھاؤ گے تو مانوں گا اس نے کہا تو بڑا الو ہے بے وقوف ہے اس نے کہا کیوں کہا تو اپنی روح دکھا دے میں تمہیں اللہ دکھاتا ہوں اب روح کسی کو نظر آتی ہے ماں کے پیٹ میں روح آتی ہے بندہ مرتا ہے تو کوئی نظر آتی ہے روح کدھر گئی تو کہا روح تیری آنکھوں میں بھی ہے دل میں بھی ہے دماغ میں بھی ہے جسم میں ہر جگہ روح موجود ہے تبھی تو ہم حرکت کر رہے ہیں بول رہے ہیں اگر تمہارے اندر روح موجود ہے وہ تمہیں نہیں پتا کیا چیز ہے تو اللہ تو روح سے بھی زیادہ لطف ہے وہ تمہیں کیسے سمجھ آئے گا پہلے تو اپنی روح کو سمجھ فرت میں اللہ سمجھ آئے گا اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے اس لیے کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے کہ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا جو ذکر کریں گے تلاوت کریں گے اللہ اللہ کریں گے پھر اللہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی تجلیات بندے کے دل میں آتی ہیں کیوں ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا تیسرا ایمان پہنچانا چوتھا ایمان بچانا کہ ہم اپنا بھی ایمان بچائیں دوسروں کا بھی ایمان بچائیں اللہ اکبر کبیرا جو یہ کالجوں یونیورسٹیوں والے لوگ ہیں نا یہ علامہ اقبال کے پاس زیادہ جاتے تھے تو اس لئے میں کہتا ہوں داڑی مڈوں کا پیر بھی داڑی منڈا کا پیر بھی داڑی منڈا تو اس نے کالجوں یونیورسٹیوں کا ایمان بچایا اس نے ایسے شیر کے جس سے کالجوں یونیورسٹیوں والوں کا ہم, ہم ایمان بچاتے اس کے شیر پڑھ کے کیونکہ وہ تو اسی کو مانتے اس کے پاس ہندو سکھ عیسائی سب لوگ آتے جاتے تھے اللہ نے اس کو بڑی عقل دی تھی اور قرآن اور جو ہے وہ قرآن کا عاشق تھا ایک دفعہ ایک ہندو آیا تو اس کے دروازے کے پاس دس بندے بیٹھے اپس میں کر رہے تھے. وہ اکیلا کونے میں بیٹھا سوچتا رہتا تھا اس کو بس ہر وقت سوچتا رہتا تھا سوچتا رہتا تھا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر سارے اقبال کہاں ہیں؟ انہوں وہ جو کونے میں بنیان پہن کے دھوتی باندھ کے بیٹھا ہے گرمیاں تھیں تو ایسے سوچ رہا تھا نا اچانک جا کے کہا آپ علامہ اقبال ہے اس نے کہا یہ کون آ گیا نہیں وہ تو نہیں مان رہا نہیں یہ دوبارہ گیا کہ جی وہ دس بندے کہہ رہے ہیں آپ ہیں علامہ اقبال اس نے کہا میں نہیں ہوں پھر یہ ادھر آیا کہ جی یہ وہ تو مان نہیں رہا کہ بھائی ہم جھوٹ بول رہے ہیں دس بندے وہی ہے تو یہ پھر اس کے پاس گیا جا کے کہا جی وہ دس بندے جھوٹ بول رہے ہیں آپ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہی اللہ اقبال ہے اس کو اللہ نے عقل بہت دی تھی کہا آپ نے دس بندوں کے کہنے پہ مجھے علامہ اقبال مان لیا اور کروڑوں بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے وہ کیوں نہیں مانتے اسی وقت اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ ایسی دلیل تھی کہ اس کو بالکل سیدھا کر دیا تو یہ اللہ بصیرت دے دیتے ہیں بعض لوگوں کو تو اس لیے آج کالجوں یونیورسٹیوں کا ایمان بچائیں گے خصوصا علم کرام دعوت تبلیغ والے کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی جائیں اپنی ہماری جو نسل نئی نسل ہے نا اس کا ایمان بچائیں بہت خطرے میں پڑ گئے اور پچانوے فیصد لڑکے لڑکیاں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں تو یہی حال ہے تو اس لیے ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا تیسرا ایمان بچانا چوتھا ایمان پہنچانا اور پانچواں جو ہے ایمان کی فکر لگانا کہ کلمے پہ موت آ جائے ہر بندے کو یہ فکر لگانا ایمان کی فکر لگانا کہ مجھے کلمے پہ موت نصیب ہو جائے اور میری بخشش ہو جائے دیکھو اگر میں فوت ہوں آپ مرنے لگیں آخری وقت آپ سے پوچھا جائے کوئی اپنی آخری تمنا بتاؤں تو جو اکل مند بندہ ہوگا سمجھدار ہوگا وہ یہی کہے گا کہ میں آخری وقت ہے میں مرنے لگا ہوں اب دعا کرو کہ مجھے کلمے پہ موت آ جائے اور اللہ میری بخشش فرما دے بس میں کامیاب ہوں تو آخری وقت اگر ہم چاہیں گے کہ کلمے پہ موت آ جائے اور میری بخشش ہو جائے تو اب کیوں نہیں کرتے اب کیوں نہیں کرتے تو اس لیے کلمے پہ ایمان کی فکر یہ ہر مند بندے کی ضرورت ہے اور بخشش کروانا یہ ہر بندے کی ضرورت ہے آج لوگ کہتے ہیں جی رزق کا مسئلہ ہے بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اور روزی کا مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے یہ سارے مسئلے موت کے وقت ختم ہو جانے ہیں لیکن کلمے پہ موت اور بخشش کا مسئلہ تو مرنے کے بعد بھی رہے گا اگر بخشش نہ ہوئی تو عذاب قبر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونے لگ جائے گا آپ کے ساتھ کیا ہونے لگ جائے گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بات کہ جس طرح بندہ خواب دیکھتا ہے خواب میں اس کو بازو کا ڈر جاتا ہے یا خواب میں اس کو کوئی احتلام ہو جاتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن خواب میں اس کی روح ایک چیز دیکھتا ہے تو اس کو اطلاع ہو جاتا ہے یا وہ خواب میں ڈر جاتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے اسی طریقے سے قبر میں روح کو اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ ایسے اٹیچ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اگر روح کو سزا ملتی ہے اس کا جسم پہ اثر ہوتا ہے اگر روح کو کوئی خوشی ہوتی ہے جنت میں چلی جاتی ہے تو اس کو جسم کو سہولت آسانی محسوس ہوتی ہے تو یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں اور اب تو ایک نئی تحقیق شروع ہوئی ہے تبلیغ کے ایک ڈاکٹر نور احمد نور ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے موت کے چشم دید واقعات لکھے کوئی بندہ قتل ہو گیا پھر حکومت نے کہا اس کی لاش نکالو اور دیکھو کہ اس کو کس نے قتل کیا وہ انگلوں کو نشان لیتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ بعض لوگوں کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے قبر میں بعض ایک وہ جو قوال فتح علی خان وہ نصرت فتح خان اس نے بڑی شرکیہ اور کفریہ قوالیاں گئیں اور اس کو فیصلہ آباد میں دفن کر دیا پھر اس کو کہنے گئے کہ اس کو نکال کے منارے پاکستان پہ دفن کریں گے دو مہینے بعد اس کی قبر کھودی تو اس کی سارا جسم اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی سارا جسم لپٹا ہوا تھا اس میں ریاء اللہ ابسار آنکھوں والے ابرت حاصل کرو تو بھائی یہ ایمان کی فکر لگانا ضروری ہے کہ ہمیں کلمے پہ موت آ جائے اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں یہ سب سے بڑی سعادت ہے جو اس یہاں سے جائیں گے تو اللہ زین آمن یہ ایمان ایمان ایمان کی فکر ضروری ہے فکر نہیں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا تو والر ان انسان الفیقر اللّہ زین آمن و اور عمل عمل محمد پڑھ لیں اور سب سے کم تر نیکی ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دیں پتھر ہے لکڑی ہے یا کوئی روڈ تنگ ہے تو اس کو کھلا کر دیں تاکہ آپ کو ملے جب تک وہ روڈ اچھا رہے گا لوگوں کو سہولت ہوگی تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو اس لیے ہم واتا واسوزینصالحات بھی کرتے رہیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں اور کچھ نہیں کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے اس لیے یہ آجز کہا کرتا ہے کہ اپنا قیمتی کا ٹائم نہیں مصروفیت والا ٹائم نہیں اپنا بچا کھچا فالتو ٹائم بھی اللہ کو دے دے تو قیامت والے دن آپ کی بخش ہو جائے گی کہ بچا کھچا فالتو ٹائم ذکر فکر میں گزار دیں مسجد میں گزار دیں تلاوت کر لیں استغفار کر لیں دروشی کل پڑھ لیں تو آج اگر اپنا بچا کھچا بھی ٹائم اللہ کو نہیں دیں گے پھر کل اللہ آپ کو دیدار نہیں کروائے گا پھر بڑے پھنس جائیں گے تو اس لیے چاہیے تو یہ کہ اپنا قیمتیں سے قیمتی ٹائم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں نہیں تو اپنا بچا کھچا فالتو ٹائم جو کوئی کام نہیں ہے تو مسجد میں آ کے اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھ جائیں یا اللہ میں تیرا مہمان ہوں غریب سے غریب آدمی مہمان کو روٹی پانی پوچھتا ہے یا اللہ میں بھی تیرا بندہ غلام مسجد میں بیٹھ گیا ہوں یا اللہ میں بھی تیرا مہمان ہوں قیامت والے دن تو بھی میری مہمانی کر دینا اس مہمانی میں مجھے جنت میں داخل کر دینا تو اس لیے مسجد میں آ کے بیٹھے یہ اللہ کا گھر ہے باہر گناہوں سے بچنا مشکل ہے اور مسجد میں گنا کرنا مشکل ہے تو اس لیے مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے نامہ معلمی نیکیوں کو بڑے بڑے پہاڑ اللہ کھڑا کر دے گا تو صوبے حق آگے ہے حق بات کی وصیت کریں یہ نہیں کہا نصیحت کریں نصیحت ہے کسی کو اچھی بات بتا دیں اور وسیعت یہ ہے کہ جو مرنے والا آخری بات کہتا ہے کہ یہ میرا قرضہ ادا کر دو یہ کر دو وہ کر دو وسیعت تو فرمایا مومن جو ہوتے ہیں وہ آپس میں حق بات کی وسیعت کرتے ہیں کہ بھئی اچھی بات خوف خدا کی بات نیکی کی بات گناہوں سے بچنے کی بات وسیعت کریں مطلب یہ کہ دعوت دیں دعوت دیں دعوت دیں ہم ایک دفعہ ایک تبلیغ میں گئے تو نیو مسلم امریکہ سے مسلمان ہو کیا ہے اس کو بہت بڑا قد تھا انیس سو نوے کے قریب تو وہ مجھے کہتا کہ آپ نے دین اور کلما سیکھنے کے لیے کتنے پیسے لگائے میں نے کہا میں نے تو کوئی پیسے نہیں لگائے یہی تبلیغ میں جو پانچ دس ہزار روپیہ لگایا تو یہی ہے اس نے کہا تم تو منافق ہو کہا دیکھو میں نے کلمہ پڑھا میری بیوی مجھے طلاق دے کے چلی گئی عیسائیوں میں بیویاں بھی دے بیوی چھوڑ کے چلی خاندان والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا میرا کاروبار بند ہو گیا میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا اب میں اس زمانے میں اس نے کہا میں ساٹھ ہزار کرایہ لگا کے ایمان یقین سیکھنے آیا ہوں تم نے کتنے پیسے لگائے میں نے کہا میں نے تو کوئی پیسے نہیں لگائے تو پھر تمہارا ایمان کیسے بنے گا پھر وہ ہر وقت دعوت دینے کے لیے تیار ہوتا تھا ایسے جنت اللہ دے پھر ایک بھی ایک شہر ہے پشاور کے پاس. وہاں ہماری تشکیل ہوئی وہاں ہم گئے تو وہ اور میں دونوں نے ہم ایک جگہ دعوت دینے گئے تو راستے سے گزر رہے تھے اتنا رش تھا روڈ کے اوپر کہ راستہ ملنا مشکل تھا جب مسجد میں گئے تو بہت تھوڑے نمازی تھے تو اس نے کہا کہ مسجد ہے میں نے ایک آدمی سے پوچھ کے بتایا پچیس زمانے میں, میں کہ, راستہ نہیں ہمیں مل رہا تھا اتنی بھیڑ تھی اتنے زیادہ لوگ تھے اور مسجد میں ایک دو صف نمازی آئے ہیں. تو یہ باقی لوگ جو ہے یہ کیوں نہیں نماز پڑھتے اب میں تو خاموش ہو گیا میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ کوئی بات ایسی میرے دل میں ڈال کہ میں اس کو تسلی کرواؤں تو اس نے کہا کیا نئے مسلمانوں پہ نماز فرض ہے پرانوں پہ پر فرض نہیں ہے میں تو پریشان ہو گیا پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ اس کی کوئی تسلی کرنی ہے کہیں مرتادی نہ ہو جائے کافری نہ ہو جائے ہماری بے عملی کو دیکھ کے کہیں یہ ہی نہ ہو جائے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی میں نے کہا ہمارے یہاں دو قسم کے مسلمان ہیں ایک گلے تک مسلمان ہے, ایک دل تک مسلمان ہے ایک زبانی زبانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے اور مسلمانوں والے کام بھی نہیں بس ووٹر لسٹ میں ان کا نام ہے کہ یہ مسلمان ہے اور ایک دل تک مسلمان ہے جو بات کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں تو میں نے کہا دو قسم کے مسلمان ہیں اور ہر مذہب والوں میں بھی دو قسم کے مسلمان ہوتے ہیں ایک اپنے مذہب پہ کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں دوسرے کچھ نہیں کرتے کہا آپ عیسائی سو فیصد مجھے پکے عیسائی دکھا دیں جو صحیح نمازیں پڑھتے ہوں روزے رکھتے ہوں تو میں تمہیں سو فیصد مسلمان اچھے دکھا دیتا ہوں تب اس کی تھوڑی سی تسلی ہوئی ورنہ ہماری بے عملی ان کو مرتد کر دیتی کافر بنا دیتی واقعی اگر ہم سارے مسلمان نمازی بن جائے تو کیا کچھ ہو جائے تو اس لیے فرمایا میں واتا وا بالحق کہ ہر باپ بندے کو دین کی دعوت دینی آنی چاہیے کیوں نہیں ہم دعوت دیتے ہم اپنی عزت بچاتے ہیں کہ اگلا بندہ پتا نہیں کیا کہہ دے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہاں اس لیے لوگ دعوت دیتے نہیں دعوت ہی نہیں دیتے اس لیے رائے گڑ میں تو علما کو سنعت ہی نہیں دیتے کیونکہ سنعت دے دیں گے تو یہ کہیں نوکری کر لیں گے جا کے فوج میں چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم سند ہی نہیں دیتے نہ ان کے پاس سند ہوگی نہ یہ کہیں اور جائیں گے ساری زندگی دعوت کا کام کریں گے تو اس لیے ہر بندے کی ذمہ داری ہے وتا واسو بالحق کے اپنی اولادوں کو عالم بناؤ میں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں کہ عالم با ہو اور حافظ با ہو وہ کبھی بھوک سے اڑیاں مرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن پی ایچ ڈی انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے وہ اس حال میں مر گیا کہ بھوک سے رگڑ رگڑ کے مر گیا آپ اللہ کا کام کریں گے کیا اللہ آپ کو دو روٹی بھی نہیں دے گا سر کو یہ سب بے تقدام اللہ نے وعدہ کیا ہے اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا تو اللہ نے یہ نکتا علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ نے کہا ایسا ہی ہے جیسے میری مدد کر رہا ہے تو اس لیے ہم واطبا صوبل حق کے واطا وا پھر جب آپ دعوت دیں گے لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے او یہ تو ملہ بن گیا یہ مولوی بن گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ تبلیغی بن گئے تانے ملیں گے اسی تانوں کے اوپر آپ صبر کریں گے اس صبر کی وجہ سے جنت نصیب کر دے گا اللہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے قیامت والے دن جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہوں گی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی تانے سنے ہوں گے باتیں سنی ہوں گی اللہ قیامت والے دن ان لوگوں کو جنہوں نے دعوت والوں کو تنگ کیا علماء کو تنگ کیا پروپو کیا ان کو اللہ مخاطب کر کے کہے گا یعنی فتح خز تو حتہ انسو ذکری تم نے میرے ان بندوں کا مذاق اڑایا کہ میرا خیال بھی نہیں رکھا کہ میرا نام لے رہے کام کر رہے سے ان کو کو کامیاب قرار دیا اور حساب تو یہ صبر حدیث میں آتا ہے صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور شکر کرنے والا بھی جنتی ہے جو دین کی خاطر باتیں سنتا ہے مصیبتیں برداشت کرتا ہے وہ صبر والا ہے اور صبر والے کو اللہ بڑی جلدی جنت میں بھیجے گا اسی لیے ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ایمان کی خاطر دین کی خاطر مشکلات مصائب آئیں گی وہ لوگ قیامت والے دن یہ حسرت کریں گے کاش ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور اس کے بدلے میں پھر اللہ ہمیں جنت میں بڑے بڑے درجہ عطا فرماتا اس لیے مصیبت سے لوگوں کی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ تو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوکات یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کہ یہ جو مخالف ہوا ہے یہ تو آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو میں نے صورت وسیعت کی ہے کیونکہ آج آخری بیان ہے اس دن کا تو میں یہ خصوصی طور پہ علم کرام کو اور دعوت والوں کو یہ وسیعت کر رہا ہوں کہ اس بات پہ اس صورت پہ غور و فکر کریں اس کو سوچیں سمجھیں جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں قرآن صرف پڑھنے کے لیے اور ثواب کے لیے نہیں ہے یہ عمل والی کتاب بھی ہے پڑھنے کا آپ کو ثواب ضرور ہو جائے گا لیکن جو سمجھ کے عمل کرے گا پھر اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا اس لیے فرمیا الحمد کی الف سے پڑھنا شروع کریں ون ناز کی سین تک پڑھتے چلے جائیں سر کے بالوں سے عمل شروع کریں پاؤں کے ناخنوں تک عمل کریں تم چلتا پھرتا قرآن بن جاؤ گے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اب آپ چلتے پھرتے قرآن بن جائیں گے تو کوئی آپ سے ٹکر نہیں لے سکے گا کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقائق کو معرف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس صورت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دین کی دعوت دینے والے بنیں اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنیں ایمان یقین بنانے والے بنیں صبر کرنے والے بنیں تو یہ پانچوں باتیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں اپنا سچا اور سچا مومن بندہ بنا لے اور ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرما اور ایک یہ کہ ہم اللہ سے محبت کریں پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن یاد رکھیں ایک نقطہ جو بندہ دو کام کرتا ہے اللہ تعالی خود اس سے محبت کرتے ہیں وہ یہ کہ جو بندہ با رہنے کی مشق کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ اس بندے سے خود محبت کرتے ہیں بابینب المتحرین بے شک اللہ توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں باوضو ہیں تو اس وقت ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے ہمیں اپنے مقربین متقین بندوں میں شامل فرما دے اور ہمیں اللہ اپنی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اس میں تین بڑی نیتیں کرنی ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ سے راضی رہیں گے اللہ میرے سے راضی ہو جائے اگر ہم بندے ہو کے اللہ سے راضی رہیں ہوں گے راضی رہیں گے تو وہ اللہ حصہ مد ہو کے ہم سے راضی ہو جائے گا اور دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ میں کامل اتباع سنت کرنے کی نیت کرتا ہوں تیسرا کہ میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں ریاض دکھاوے سے توبہ کرتا ہوں نیکی کرنے کے بعد عجب و تکبر آ جاتا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں میں لا یعنی باتوں لا یعنی کاموں لا یعنی سوچوں سے توبہ کرتا ہوں میں دل کی غفلت سے توبہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تک مین الغافلین غفل نہ ہونا وز کرسما رب کا بتلی بَطَ تبدیلا کیا ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو تو ہم یہ دل کی غفلت سے بھی توبہ کرتے ہیں تو ان ساری نیت کر لیں ابھی میں توبہ کے کلمات پڑھا لوں گا جو کسی شیک سے بیت ہے تو وہ تو اس کا وظیفہ کرے اسی کا ہے صرف توبہ کے کلمات پڑھے جو اپنی اصلاح چاہتا ہے تربیت چاہتا ہے بیت ہونا چاہتا ہے وظیفہ لینا چاہتا ہے تو وہ بیت کی بھی نیت کرے اس کی بیت بھی ہو جائے گی پھر میں آخر پہ وظائف چند بتاؤں گا ان وظائف کو کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو نماز میں مزہ آئے گا حوری نصیب ہوگی اور جو ہے آپ کے دل میں ایک چیز پیدا ہوگی کہ آپ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہر وقت آپ کو ذکر کا مزہ آنے لگ جائے گا اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ ان چیزوں پر ہم اللہ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں الحمد للہ وقفہ وسلم العلّہ اما بعد فاوزو باللہ من تو پیچھے پیچھے یہ پڑھتے جائیں محمد الرسول اللہ آمن تو مل و ملائی کت ہی و قطبی و رسول ہی ولیومل خیر ہی و شرحی بن اللہ تعالی والبعث بعد الموت والبعث بعد آمن تو بلاہ کما ہوا بے اسماعی و صفاتی و قبل تو الله آحکامی اقرارم بالسان و تصدیقم بال قلم اشادہ و شہاد ان محمدن آبد الع رسلو اصطفر اللہ ربی بنک العظم بن فاطوب علئی وصلی اللہ تعالی علیٰ خیر خلقی سیدنا محمد ولی علی و صحابی اجمعین برحمتی کا یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توبہ طائب ہو گئے اب چند وظائف کرنے آگے کتنے بجے نماز ہے ساڑھے سات بجے سات بجے چل رہے تو یہ ہم نے وظائف کرنے ایک تو ہر وقت یہ سوچنے کہ دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ یعنی کچھ نہ کچھ بندہ سوچتا رہتا ہے نا تو بس آپ نے اللہ کو سوچنے کہ میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ بس سوچتے رہنا پھر بھول جائے گا پھر سوچے پھر بھول جائے گا پھر سوچے اسی طریقے سے دل پہ کبھی پریشان ہوں ٹینشن ہو ڈپریشن ہو پریشانی ہو تو تھوڑی رجوع اللہ کرنا کہ آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی دل میں سماری دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میں سن حدیث میں آپ آنا اندن ابدی بھی جیسے میرے متعلق سوچیں گے میں ویسا ہی کر دوں گا تو اگر آپ یہ سوچیں گے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت آ رہی دل میں سماری دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میں سن تو ایسا اللہ آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی شروع شروع میں وسط سے خیال آئیں گے لیکن آدھا آدھا آدھ گھنٹہ صبح شام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ ہونے کی توفیق مل جائے گی اسی طریقے سے جو ہے سو سو دفعہ استغفار کرنا استفر اللہ ربی من کلزم بنواتوں روز سو سو دفعہ استغفار صبح شام کریں گے تو روز کے گناہ روز معاف ہو جائیں گے جیسے برتن کو روز صفائی کی جائے مانجا جائے تو وہ چمک جاتا ہے اسی طرح اگر روز استغفار کریں گے اللہ گناہ معاف کر دے گا اسی طرح سو سو دفعہ دروشی پڑے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اتباع سنت کرنا آسان ہو جو محبت سے دروشی پڑتے ہیں ان کو خواب میں بھی حضور کی زیرت نصیب ہو جاتی ہے تو علامہ علیہسّنم محمد علسین محمد وبا علیہ و وسلم تو سو سو دفعہ یہ کرنا ہے اور ایک پارا قرآن کی تلاوت کرنا اگر ایک پارا نہیں کر سکتے تو آدھا پارہ کر لیں یا آدھا پارہ نہیں کر سکتے تو ایک پاؤ کر لیں ایک رکوع کر لیں تو کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرنی ہے یا کم از کم محبت سے اٹھا کے قرآن کو دیکھ لیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے تو اس سے بھی آپ کو قرآن کے ساتھ محبت ہو جائے گی چھٹا ہے رابطہ تو میرا کارڈ ہوگا یا اگر شاید کتابیں ادھر لے آئیں تو اس میں تین دن کی برکات ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس کے آخر پہ یہ سارے وظائف لکھے ہوئے ہیں اسی طرح روحانی ترقی یہ کتاب ہے اس میں بھی یہ وظائف لکھے ہوئے ہیں اسی طرح نماز پڑھنے کے آسان طریقے اس کے آخر پہ بھی یہ وظائف لکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کو یہ ذکر فکر کرنے کی اللہ توفیق دے گا اور آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر ہم رجوع اللہ کریں گے کہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر یہ سوچیں سارے لوگ آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سماری ہے دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے اور دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے فرعون نہیں شداد نہیں دنیا میں وہ قوم عاد نہیں کیا لوت کی امت یاد نہیں کیا نو کا طوفان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب نہ بھول گئے اللہ اللہ, اللہ, اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا میں جیئیں حاصل منزل نہ صحیح خواہش منزل ہی صحیح جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے کوئی تو بات ہے کوئی تو بات ہے, تو بات ہے اللہ ہمیں حیات کے سائے محیط نہ کرنا رب کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا ہم امتحا کے قابل نہیں میر مولا ہمیں کسی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا اللہ نور السماوات سماوات املہ ہل تال مو لہو سمیا تبار کسمل جلا اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے نام کیا ہے آج کی جان ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُكِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اولئیکہم المؤمنون حقا <تصفيق> اللّہ دوفرم آل اللّہ, اللہ, اللہ عذاب الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ and ربنا ما خلقتا حاضر ربنا ما خلقتا حاضر باطلا سبحانکا فکن حاضر بننا نبیر فیر ورحم وانت خیر راہمین بنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قوت عیون وجعلنا للمتقین امامہ وجعلنا للمتقین امامہ وجعلنا للمتقین امامہ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما العلّلّتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما اے اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما اے اللہ ہم نے تیرے فضل سے تیرے گھر میں تیری بڑائی کی بات کی ہے تیرے دین کی بات کیا ہے یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے یا اللہ اپنے سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں تو آپ سے محبت کرنی نہیں آتی یا اللہ آپ ہم سے محبت فرما لیں تو انہیں خود فرمایا ان اللّہ بب طواب نوب المت تاہرین یا اللہ ہم نے توبہ بھی کی ہے اور ہم باوضو ہو کے بیٹھے ہیں اے اللہ تو ہم سے محبت فرما لے اور پھر ہمیں بھی اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن کے رزق میں کمی ہے ان کو برکت والا رزق نصیب فرما ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا پھر ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ رزق برکت فرما اے اللہ جن کا گھر نہیں ہے ان کو اپنے فضل سے گھر عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا نصیب فرما یا اللہ ہم سب کا اعلیٰ اک نصی فرما کہ اللہ میں دین کا زبردست دائی بنا یا اللہ ہمیں دعو تو قومی للم و نہارا کا نمونہ بنا دن رات دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنا قرب اور محبت نصیب فرما یا اللہ ظاہری بات چھوٹے بڑے جیسے بھی گناہ ہیں جیسی بھی نہ فرمانی ہے یا اللہ ہم نے سوری کی ہے توبہ کی ہے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما یا اللہ یہ اللہ تو, تو اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے تو نے خود فرمایا اولا کا بدل اللہ حسی آت ہم بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے یا اللہ یہ تیرے ہی شان ہے تو ہی ایسا کر سکتا ہے کہ بندے کے جرم کے اوپر اس کو انعام عطا فرما دے یا اللہ ہم نے جرم کیے ہیں یا اللہ ان جرموں کو معاف فرما کے ان گناہوں اور جرموں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے معاذ اللہ کا اللہ عزیز یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل ہم نہیں ہے یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکی نیکی تبدیل فرما یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما دے یا اللہ کے دلوں کے راز جانتا ہے جس کے دل میں جو جو ہیں سب کی جیز شرح دعائیں قبول فرما لے یا اللہ سب کو اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لے یا اللہ سب کو ایسا بنا دے کہ آخری وقت آئے تو یا اللہ ہم سب کے لب اور دل پہ لا الہ الا اللہ ہو سوتے جاگتے الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس کو توفیق ہے اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یہ اللہ ہم نمازوں کی حضوری عطا فرما دعوت دینے کا ذوق شوق نصیب فرما یا اللہ ہماری مسجدوں مداروں کی مدارس کی حفاظت فرما جہاں دعوت و تبلیغ میں جماعتیں چل رہی ہیں ان کی نصرت فرما یا اللہ ان کی ان کو فتنوں سے محفوظ فرما یہ اللہ علم کرام کی زندگیوں کی کام کی حفاظت فرما جہاں علم کرام جو دین کا کام کر رہے ہیں اس میں برکت پیدا فرما یا اللہ جتنے ملک میں دنیا میں علم کرام ہے یہ اللہ ان کو اخلاص اور شرا صدر نصیب فرما یا اللہ قبولیت عامہ تامہ نسیم فرما یا اللہ مشیر کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما یا اللہ ہمیں آپس میں پیار محبت نصیب فرما اس پیار محبت کے صدقے ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما یا اللہ تو کریم ہے یا اللہ کریم ہے کرم کرنے والا ہے یہ اللہ ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما خصوصی فضل و کرم فرما یا اللہ ہم مسکین عاجز ہیں قابل رحم ہیں یا اللہ تو رحم فرما دے یا اللہ رحم فرما فرما دے یا اللہ ہمارے اوپر خصوصی رحم فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم اور گرم فرما دے یا اللہ ہمیں پانچ نمازوں کے ساتھ اوابین اشراق اور تہجد کی توفیق بھی فرما دے یا اللہ ہمارے وقت میں برکت پیدا فرما دے ایک, ایک منٹ کو اپنے دین پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور یہ اللہ جب آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں ہم سب کے لبر دل پہ ہو